ایک لفظ کی ہجے اور پھر اس کے بعد میم نون ان شاء اللہ رواں نیم نیر مین جی وا پیشوین مدری چینل کے ناظرین بھی اس طرح آپس میں گھر میں ایک دوسرے سے اس طرح ترکیب بنا رہے ہوں گے پوچھ رہے ہوں گے اور جب ہمارے اسلامی بھائی قاعدہ بتا رہے ہوں گے تو ان سے پہلے امید ہے آپ ان شاء قاعدے تک پہنچ جائیں گے ان تو محنت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ شاء تو انتہائی آسان اسباق ہیں انتہائی آسان ہیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سیکھنا آسان ہے قرآن مجید فرقان حمید نے خود ارشاد فرما دیا تو ہم انشاءاللہ شاء اس کو شوق و ذوق کے ساتھ کوشش کریں گے اور پابندی کے ساتھ اس سلسلے کو آپ دیکھتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ان ٹھیک ہے آئیے آگے پڑھتے ہیں من ولما من من قبل قبل اچھا اب یہ دیکھیے یہاں پہ کچھ محسوس ہوا آپ کو کیا محسوس ہوا کلکلا کیا کس پہ کلکلا ہوا باپ پہ مدنی چینل کے ناظرین بھی وہ مجھے سمجھ گئے ہوں گے من مین حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار شہنشاہ ابرار دو عالم کے مالک و مختار بھی اذنی پرود دگار، عز و جل وسلم و و کا فرمانے مشک بار ہے جس نے ماہ حرام میں تین دن جمعرات جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا اس کے لیے دو سال کی عبادت کا ثباب لکھا جائے گا آل آل آل آل آل الحمدللہ رب العالمین الصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحیم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى ال و اصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك اللہ نور اللہ نور اللہ سرکار تو عالم نور مجسم شاہ آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے منصل علی مرتن فطح اللہ بابمنفیہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آفیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے میٹھے میٹھے استنگ بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں مرحبا کہتے ہیں اور پچھلے دو سلسلوں سے ہم سبق نمبر بارہ یہ پڑھ رہے ہیں اور نون ساکن اور تنوین کی قوائد کی مشق کر رہے ہیں سبق نمبر بارہ اور صفحہ نمبر بائیس اس ٹائم بھائی آپ بھی اپنے اپنے قوائد کھول لیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی صفحہ نمبر بائیس سبق نمبر بارہ یہ کھول لیجیے صفحہ نمبر بائیس سبق نمبر بارہ تو آئیے تھوڑی سی دہرائی کا سلسلہ ہو جائے تو پچھلے دو سلسلوں سے ہم یہ سن رہے ہیں آپ سب مل کے دوہرائے مدری چینل کے ناظرین بھی جواب میں شامل ہو جائیں کہ ہم کون سا سبق پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور, اور تنوین کے قاعدے کیا پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قائدے ماشاء یہ بتائیے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے چار قائدے سبحان اللہ نون ساکن اور ترمیم کے چار قائدے اچھا پہلا قاعدہ کون سا ہے اظہار اظہار ٹھیک بتائیے نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سے حروف آ جائیں تو اظہار ہوگا حروف ہلکی حروف ہلکی حروف ہلکی ذرا مل کے دوہرائیے ٹھیک ہے اچھا کیا اظہار میں غنہ کریں گے نہیں نہیں نون کو چھپا کر پڑیں گے ظاہر کر کے پڑیں گے ظاہر کر کے پڑیں گے اچھا یہ بتائیے دوسرا قاعدہ ہم نے کون سا سیکھا مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے دوسرا قائدہ کون سا سیکھا اچھا یہ بتائیے کہ نون ساکن کے تنوین کے بعد کون سے حروف آئیں گے کہ اقفا ہوگا حروف روفا یہ کتنے ہیں پندرہ اور اس تختی کے لیے فار دا ٹائم بنگ ہم نے کیا یہ سوچ کر کیا یہ تیاری کی ہے کہ اگر حروف ہلکی کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں پر کیا ہوگا اس تاریخ میں بھی حروف شامل ہونے ہیں لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ تختیوں میں آپ کو پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ ابھی اس تختی کے لیے اتنا ہم نے یہ رکھا ہے اچھا یہ بتائیے آیا اخوا کے اندر غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا منہ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے چھپا کر پڑھیں گے چھپا ماشاء اللہ آپ نے آپ سب استھانی بھائیوں نے بڑے اچھے انداز سے قوائد کو دہرایا مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہوں گے آئیے سفا نمبر بائیس کی ابتدائی ستروں کو تین یا چار ستر ان شاء اللہ تبارک پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ جی عضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ اس لفظ میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے نون ناکین کے بعد روپ حلقی میں سے لفظ ہاں ہے سہان لو تو اس وجہ سے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا سہان کو گناہ نہیں کریں گے سبحان اللہ اللہ اضا وجل کے ذکر کی نیت سے ہم نے کیا کہا سبحان, سبحان اللہ آگے سنتے ہیں پڑھیے دوبارہ پڑھیے نہیں حمزہ ہا آئین ہا یا غنہ نہیں نہیں ہوگا میں نے غنہ کر ڈالا غلطی سے دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں جی آپ ارشاد شاد فرمائیے یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پہ نون ساکین کا قاعدہ ہو رہا ہے اظہار کن کا قاعدہ نہیں ناکین کے بعد خوب پہ ہلکی میں سے ماشاء اللہ یہاں پر اظہار کا فائدہ ہوگا کریں گے اچھا بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں ہم یہاں سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو غلطی دیکھیں مجھ سے بھی غلطی ہو گئی میں نے غنا کر کے پڑھ ڈالا ٹھیک ہے نا تو یہ تو ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمیں ہمت نہیں ہار رہی ان اس کے لیے کوشش کرتے ایک دن آئے گا سیکھ جائیں گے جی حضرت آپ ارشاد کو نور فاکن ہے اور اس کے بعد حرف خواہ ہے جو حروف ہلکی ہے ماشاء اللہ تو اس لیے یہاں پر ایک کا قاعدہ ہوگا سبحان اللہ اور یہاں پر غنہ نہیں کریں گے نہیں کریں نہیں کریں گے ٹھیک ہے نہیں یہاں پہ قاعدہ کون سا ہوگا اظہار کا اظہار کا قائدہ دوبارہ ایک مرتبہ کہیے کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے اور یہاں پر غنہ نہیں کریں گے ماشاء اللہ سوال یا قاعدہ کس کا ہے اظہار خواہ عروف ہے الگی میں سے آگے بڑھیے جی آزاد آپ ارشاد سمجھے کہ یہاں پہ کس کا قاعدہ ہوگا یہاں پر اخواق قاعدہ ہوگا کیوں نون ساکن کے بعد حرف تا ہے جو کہ حروف اخبا میں سے ہے اور یہاں پر غنہ کر کے پڑیں گے شاید شاید اللہ اللہ آگے بڑھیے یہ حضرت آپ ارشاد سب کہ یہاں پہ کون سا قیدا ہو رہا ہے جہاں پر نون ساکن کے بعد سین ہے اور سین حروف اخبا میں سے ہے ماشاءاللہ تو یہاں پر اقفا کا قاعدہ اور یہاں پر ہم گنہ کر کے پڑھیں گے آگے بڑھیے نون نیزو جی اگر آپ ارشد فنمائی یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے نون ساکن کے بعد حرف شین آ رہا ہے جو کہ ہرفے اکفا میں سے اس لیے یہاں پر حروفا اکف... اقفا کا قاعدہ ہوگا اور نون میں گنا کر ناگن میں گنا کر, کر پڑے گا ماشاء اللہ آگے بڑھیے سواد موٹا ہے موٹا کر کے پڑھیے یم سور جی حضور آپ رشاط فرمائے گی یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پہ نون ساگن کے بعد ہر سواد آ رہے ہیں ماشاء اللہ اور حرف فوج یہ حروف اقفا میں سے ہے ماشاء اللہ اور یہاں پہ اقفا قاعدہ ہوگا گنا کریں گے یہاں پہ گناہ کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ, اللہ ماندودن ماندودن ماندودن ماندودن جی حضرت آپ ارشاد فرمائی کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر نون ساک کے بعد حرف پھر آیا ہے جو کہ حرف اقفا میں سے ماشاء اللہ یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر گناہ کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ, اللہ آگے پڑھتے ہیں یم تین پاؤ بھی موٹا پڑیں گے اور قف بھی موٹا پڑیں گے ٹھیک ہے اور قف क्या پیش کیا ہے کو تو کیا یہاں کیا ہوگا الف ماؤ مداؤ تو آئیے پڑتے ہیں جی نون ساکین اور تنوین میں سے کون سا فائدہ ہو رہا ہے آپ بتائیے یہاں پر نون ساکین ہے جی کے بعد پا آ جو کہ حروف اقفا میں سے ہے اس یہاں پر ایکتا کا قاعدہ ہوگا اور گناہ کر کے پڑھے انظر انظر جی یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حرف و آ رہا ہے جو کہ حروف اختاف میں سے ہے اس یہاں پہ اقفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے ہاں ہاں تو نہیں ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ, اللہ تو یہ جو وہ یہاں پہ اقفا کا قاعدہ ٹھیک ہے پڑھیں گے اچھا آگے پڑھیے جی ادر آپ ارشاد فرمائیے یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا یہاں نون تاکین کے بعد شروع اخبا مصرف <سؤال> تو یہاں عفا کا فائدہ ہوگا اور گنا کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ آگے بڑھئے جی ادھر آبر شادی یہاں پر نون ساکین کے بعد روز پہ میں سے قرآہ ہے ماشاء اللہ تو یہاں پر گناہ کر کے پڑھیں گے اور یہاں پہ اسپا کا قائدہ ہوگا شبہ نندا نین گم یہ حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا فائدہ ہو رہا ہے یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف سے کاف ہے کہ جو حروف اقفا میں سے ہے ماشاء تو اس لیے یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہے اور یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ عمل جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے یہاں کون سا قائدہ ہے یہاں پر تنوین کا, کا قائدہ ہے نون ساکین یا تنوین ہے تنوین تنوین ہے تنوین کا قاعدہ نہیں ہے کیا ہے تنوین ہے تنوین ہے ٹھیک ہے باغ کے اوپر تنوین ہے اس کے بعد کون سا حرف ہے اس کے بعد حمزہ جو کہ حڈوفا حلقی میں سے ہے اور اس کے مدری چینل کے ناظرین لنک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ تنوین باپ پہ تنوین ہے اور اس کے بعد ہمارے اسٹائن بھائی نے بتایا کون سا لفظ ہے حمزہ حمزہ تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر غنہ نہیں کریں گے غنہ نہیں کریں گے اچھا اظہار کا قاعدہ کیوں ہوگا حمزہ کون سے حروف میں سے حروف ہلکی میں سے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو یہ ہمارے اسٹائل بھائی نے بڑا اچھا بتایا کہ تنوین تھی یہاں پر اور اس کے بعد حمزہ تھا لہٰذا اظہار کا قاعدہ ہوا اور وہ عروفلکی میں سے ہے اور غنہ نہیں کریں گے عزابن علیمن عزابن علیمن عزابن علیمن عزابن علیمن آگے بڑھیے جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے یہاں پہ کون سا قیدا ہوگا سب سے پہلے بتائیے کہ تنوین ہے یا نون سا ہے یہاں پر تنوین ہے ماشاءاللہ اللہ اور چونکہ اس کے بعد تار ہے جو کہ حروف اقفا میں سے ہے ماشاء اللہ تو ہم اسے غنہ کر کے پڑھیں گے اور قاعدہ کون سا ہوگا اقفا کا سبحان اللہ قاعدہ آگے بڑھیے اڈیری دیکھیے دال پہ کیا ہے جزم کیا ہوگا کلکلا ٹھیک کیا ہوگا حروف کلکلا کتنے ہیں کون کون سے ٹھیک ہے ایک لفظ میں دو کلکلا دال پہ بھی اور جم پہ بھی اب یہ تو کلکلا تو ہم نے سیکھ لیا آپ یہ بتائیں یہاں قائدہ کون سا ہو رہا ہے تنوین ہے نون ساکن ہے اس کے بعد کون سا لفظ ہے حضرت یہاں پر تنوین ہے اس کے بعد حروف اکفا میں سے تا ہے ماشاءاللہ تو یہاں پر ایکفا کا قاعدہ ہو رہا ہے نون, سا نون, تن، تنوین،, نون تنوین میں گنا کر کر پڑھیں گے اس میں تنوین میں تنوین میں گننا گننا گننا گر گر کر, کر پڑھیں گے اور افا کا اسے خالی یوں دی کہہ دیں گے گنا کر کے پڑیں گے اور اقفا کا قاعدہ ہوگا ٹھیک ہے پڑھیے تجیری ہمارے بھائی کے لیے سبحان اللہ کئی سلسلوں سے آپس میں دوہرائی کا سلسلہ یہ نہیں ہوا تو آج یہ آپس میں بھی آپ دوہرا لیں ایک دوسرے کو سنائیے آج اس ٹائم ایک دوسرے کو آپ تینوں ساتھ مل کے دوہرا لیا ان کے انہیں بھی مل جی جی والمنبول خانکات ننشیدها والمنبول خانکات ینگو خانکات خانکات ینگو منبول ینگو من خائد حائزا من خر من خوس لمن خو خائد لجبیر من خو خائد من خیب صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ زوج المزید سترے مزید لائنز یہ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے علی الحبیب اللہ علیہ حبیب آئیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تباوك الذي بيده الملك وهو على دان شيخ قدير الذي خلق الموت والحياة ليضلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز وفور الذي ترى في خلق الرحمن من التفاوت فارجع البصر هل تراني من قدور ثم ارجع البصر كاتين أمي القلب ولقد زينت السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجماً للشياطين وآذابنا لهم وأذاب السعيرين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم لم المصير وتجادلتممكذ من الغي كلما انطق يقيها فجاءهم خسرما الم يأتهم نديل قالوا بلا قد جاء الذي ضل فكذبنا وكلنا لا نسلم الله من شيء شي ان انتم الا في بلاء ماكب فقالوا, فقالوا لولونا نسمع ونعطل ما كنا من أصحاب السعيد فاعترفوا بنا من فسحطا لأصحاب السعيد إن الذي لا يشعر ربهم بالغير له رب المصر وَأَشِهُوْا قُلْ لَوْ أَن أُظْهِرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلَى ذَٰتِهِ خَذُولٌ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ أَوْطَارًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَبْسُطَ أن ام انتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين منه من قبلهم فكيف كان نذير اولم يرون طيبهم صاد ويكذب بي ما يوحبهم الا بشيش بصصير أم من هذا الذي هو جواند لهم ينصركم من دون الرحمن إلي كافرون إلا فيه أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسجر الشرطة بل في عدوهم فَأَنَّى يَمْشِي مَنْ مُنْحَنِي عَلَى وَجْهِهِ أَمَّا مَنْ يَمْشِي سَمْحًا عَلَىٰ رَافِضٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ ذَٰلِكَ الَّذِي أَحْيَا فَجَعَلَ الْمَوْتَ وَالْبَأْسَ وَالْأَمْرَ وَالْخَلْقَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَسْمَاعَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلَّمَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي تَرَكْتُمُ الْأَرْضَ مَيْتًا فَأَنزَلَ صادقين قل إنما لما يعير الله وإنما أنا نذير مبين فلما, فلما رأوا سلوة في أتوجه في النذين كفروا وظين هذا الذي كنتم به تتعوون قل, قل, قل, قل, قل أرأيتم أهل جني الله يَأْتِي مِنَ الْأَافَاقِ قَلِيلٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَمَن آمَنَ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا فَقُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ اللَّهَ معي. الحمد اللہ رب المین و سلاۃ وسلام علیہ سیدمس یا رب مصطفیٰ ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مفرت فرمائی یا اللہ مدرسے کے اندر پڑھنا پڑھانا اپنے بارگاہ گانا قبول فرمایا پڑھانے اور درس میں جو غلطیاں ہوئی اسے معاف فرما عمل کا جذبہ نصیب فرما ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت تقبیر الا کے ساتھ سفے اول میں ادا کرنے والے مدنی انعام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مولا مولار شیخ دریکہ سنت علم میں عمر میں عمل میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما یا اللہ ان کے کہے کے کہ مطابق مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما مدنی چینل کو برکتیں عطا فرما سے ترقی عطا فرما جتنے استعمب آئی حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچا کیا ہم قدم میں بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرماتے دو سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں, مکانوں کمائیوں میں وسطیں برکت نصیب امید امید عالم اسلام کا بول بالا فرم دشمن نے اسلام کا منہ کالا کر دی امید امید امید اسی سال حج بیت اللہ کے سعادت نصیب فرم بچھے مدینے کی بعد اب حادری نصیب فرم جلوہ محبوب میں شہادت جنت البقیم مصن اور جنت الفردوس میں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب جس کسی نے بھی دعا کے واسطے اور اب کہا کر دے پوری اور منو سلو علیہ وسلیم صلی اللہ علیہ بلان عزت سلاب نسرین الحمد للہ ربیٰ نبی نبی رحمدی قیاح اور ہمر